بیماریاں جہاں گناہوں کو بخشوانے کا ذریعہ ہوتی ہیں وہیں بعض معمولی بیماریاں یعنی چھوٹی سی بیماریاں مہلک امراض یعنی ہلاک کرنے والے امراض سے تحفظ کا ذریعہ بھی ہوتی ہیں جیسا کہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیم رحمت رحمتہ اللہ تعالی فرماتے ہیں زکام بیماری نہیں ہے بلکہ دماغی بیماریوں کا علاج ہے اس سے بہت سے مرض دفاع ہو جاتے ہیں زکام والے کو دیوانگی اور جنون نہیں ہوتا جسے کبھی خارش ہو اسے جزام اور کوڑ نہیں ہوتا زکام اور خارش میں رب تبارک و تعالی کی بہت حکمتیں ہیں فقیہ ملت حضرت مفتی جلال الدین امجدی علیہ رحمت اللہ القوی بیماریوں کے فوائد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں بیماری سے بظاہر تکلیف پہنچتی ہے لیکن حقیقت میں وہ بہت بڑی نعمت ہے جس سے مومین کو آبادی راحت اور آرام کا بہت بڑا ذخیرہ ہاتھ آتا ہے اس لیے کہ یہ ظاہری بیماری حقیقت میں روحانی بیماریوں کا ایک بڑا زبردست علاج ہے بشرتے کے آدمی مؤمن ہو اور سخت سے سخت بیماری میں صبر و شکر سے کام لے اگر صبر نہ کرے بلکہ جزو فضا یعنی رونا پیٹنا کرے تو بیماری سے کوئی حقیقی فائدہ نہ پہنچے گا ثواب سے محروم رہے گا